السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد الله إلهي للا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته على يوم الدين أما بعد معذد ناظرين سامعين وحاضرين آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کو گالی دینا ان پر لانو تان کرنا انہیں دین اسلام سے خارج قرار دینا انہیں کافر قرار دینا انہیں جہنمی قرار دینا, جہنمی قرار دینا، یہ سب کفریہ بداتیں ہیں صحابہ کرام وہ مقدس جماعت ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت اور رفاقت کے لیے منتخب کیا انہوں نے قرآن کریم کا نزول ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کیسور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری سفر و حضر میں آپ کا ساتھ دیا قربانیاں پیش کیں خدمات پیش کی ہمارے نبی کا دفاع کیا ہمارے نبی کی مدد فرمائی اور اللہ رب العالمین نے ان کا تذکیہ کیا ان کی تعدیر ان کی توثیق فرمائی اگر ان کے طرز عمل میں کہیں کوئی خامی اور کمی نظر آئی تو اللہ رب العالمین نے اس کی اصلاح فرمائی انہیں جنت کی نویز سنائی ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا ان کے ایمان کو معیار حق قرار دیا ان کے راستے کو معیاری راستہ قرار دیا ان کے سچے مومن ہونے کی سند عطا فرمائی اور ان کے راستے کی مخالفت پر جہنم کی وعید سنائی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے یہ وہ پاک بعض ہستیاں ہیں جو قرآن کریم کی اولین مخاطب ہیں جہاں بھی الذین آمنوں سے ندا دی گئی ہے جہاں بھی مؤمنین متقین محسنین محبتین صادقین راشدین اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے سب سے پہلی یہی جماعت مراد ہے ان کی تعریف میں امام بن تیمیہ احمد امام حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ صحابی اسے کہا جائے گا جس کی ملاقات اللہ قیصور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ہوئی ہو اور ایمان ہی پر ان کی وفات ہوئی ہو ان کو صحابی کہا جائے گا دیکھنا شرط نہیں ہے ملاقات ایمان کی حالت میں اور ایمان ہی پر وفات مانا یہ کافی ہے یہ انہیں صحابی کہا جاتا ہے اور صحابہ کے فضائل اور مناقب قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمی نے بار بار بیان کیا ہے احادیث کے اندر ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی منقبت اور ان کی فضیلتیں بیان کی ہیں اور اس طریقے سے اس پر تمام مسلمانوں کا اور سب کا اجماع ہے کہ صحابۂ کرام عدول ہیں اور اس طریقے سے وہ سب سے مقدس لوگ ہیں انبیاء کے بعد سب سے جو اچھے لوگ اور سب سے پاک باز لوگ تھے وہ صاحب کرام تھے انبیاء کے بعد انہی کا مقام مرتبہ اس پوری کائنات کے اندر لہذا ان سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ دین ہے احسان ہے اور ان سے بغض رکھنا ان سے اناد رکھنا یہ کفر اور نفاق ہے وہی آدمی ان سے بغض رکھے گا جو منافق ہوگا جس کے دل کے اندر نفاق اور کفر چھپا ہوگا وہی آدمی صحابہ کرام سے دشمنی رکھے گا ان سے بغض اور دعوت کرے گا یہاں وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم قرآن کی آیات آپ کے سامنے پیش کر سکیں یا اللہ قسط صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر سکیں یہ الگ موضوع ہے بتانا صرف آج یہ ہے کہ ان کو کافر کہنا یا ان سے بغض رکھنا ان کو گالی دینا یہ کفریہ بدات ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ محرم کا مہینہ ہے اور محرم کے مہینے میں ایک مخصوص فرقہ جنہیں ہم روافظ کہتے ہیں وہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں اور اس طریقے سے ان پر الزام تراشیاں کرتے ہیں حضرت عائشہ پر الزام لگاتے ہیں صحابہ کرام کی صحبتوں کے انکار کرتے ہیں انہیں کافر اور جہنمی قرار دیتے ہیں چند صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے اس طریقے سے ایک اور فرقہ ہے جنہیں ہم خوارج کہتے ہیں خوارج اور روافظ یہ دو اسلام کے کے اندر نکلنے والے سب سے پہلے فرقوں میں سے ہیں خوارج بھی صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ابو بکر عمر کو چھوڑ کر کے باقی عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یا اس طریقے سے امیر معاویہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ساتھ جو بھی لوگ تھے جن جن لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا جب انہوں نے حضر رضی اللہ انہوں کے خلاف خروج کیا ان سب کو چھوڑ کر کے باقی تمام صحابہ کرام کو یہ کافر قرار دیتے مومنوں کو کافر قرار دیتے ہیں کوئی صحابی ان کے ساتھ نہیں تھا تو وہ تمام صحابہ جو امیر معاویہ کے ساتھ تھے علی رضی اللہ عالوں کے ساتھ تھے ان سب کو کافر قرار دیتے ہیں انہیں جہنمی اور ملعون قرار دیتے ہیں یہ خوارج ہیں جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج اور بغاوت کیا تھا اور ان کی جماعت میں کوئی بھی صحابی نہیں تھا لہٰذا وہ تمام صحابۂ کرام کو کافر قرار دیتے ہیں تو خوارج بھی یہ دوسرا فرقہ ہے جو صحاب کرام کو گالیاں دیتے ہیں اور انہیں انہیں کافر قرار دیتے ہیں اس طریقے تیسرا فرقہ نواسب کا ہے نواسب انہیں کہا جاتا ہے جو اہل بیج سے عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں اہل بیج سے جو عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں ان کو نواسب کہا جاتا ہے یہ تین طرح کے لوگ ہیں جو صحاب کرام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں یا صحاب کرام کو کافر اور اس طریقے سے انہیں گالیاں دیتے ہیں یہ تین طرح کے لوگ یا تین فرقے کے لوگ اہل سنت الجماز اور سلب صالحین اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ صاب کرام عادل ہیں اور جہاں تک اہل بیت کا تعلق ہے تو اہل بیت سے اور زیادہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کی وجہ سے ان سے محبت کرنا اور زیادہ ہمارے ضروری ان کا دو رشتہ ہے یا ان کے دو حقوق ایک صحبت کا اور دوسری قرابتداری کا لہذا آل بیت سے وہی دشمنی کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر نفاق ہوگا جو منافق ہوگا وہی آل بیت سے دشمنی کر سکتا ہے اعلی بیت سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان اور دین کا حصہ ہے اور یہ بتا دوں میں کہ اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں سب سے پہلے داخل ہے قرآن کریم اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بی سے تعبیر کیا لہذا آپ کے آزواد متحرات عائشہ حفصہ اور جو بھی دیگر ازواج متحرات ہیں وہ سب کے سب آل بیت کے اندر قرآن کی روشنی سے داخل ہے قرآن کی سراہت ہے کہ وہ آل بیت میں سے ہیں اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے جب فرشتوں کو روت علیہ السلام کے پاس بھیجا اور ان کی قوم کو ہلاک کو برباد کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اور تمہارے اہل کو نجات دے دیں گے علمت کانت ملغابرین مگر ان کی جو بیوی ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے رہے گی یعنی اسے ہلاک کو برباد کر دیں گے یہاں پر اللہ حرب العلامین نے اہل کلب استعمال کیا اور اہل میں چونکہ بیوی بھی داخل ہے اس لیے اللہ حرب العلام نے ان کی بیوی کی نفی کر دی اسنا کر دیا اور کہا کہ ان کی بیوی ہلاک والے والوں میں سے ہوگی اس لیے کہ وہ مومن نہیں تھی اسلام اس قبول نہیں کیا تھا تو اہل میں بیویاں سب سے پہلے داخل ہوتی ہیں. لہذا آپ جتنی بھی بیویاں تھیں وہ سب کے سب آل بیت میں داخل اور شامل ہیں لیکن یہ روافذ حضرت عائشہ کو حضرت افسا کو اور اس طریقے سے اور رضواد متحرات کو آل بیت میں شامل نہیں کرتے اس لیے ان سے ان سے دشمنی رکھنا آل بیت سے یا تمام صحابہ سے یہ میرے بھائیوں کفر ہے اور اس پر اسلام کا مسلمانوں کا اجماع ہے کیونکہ قرآن کی تقزیب ہے یہ حدیثوں کو چھلانا ہے اللہ رب الامین کے انتخاب پر اعتراض کرنا ہے نبی پر اعتراض کرنا ہے کہ نبی نے اپنی صحبت کے لیے رفاقت کے لیے ایسے لوگوں کو منتخب کیا جسے آپ سمجھ نہیں سکے جنہوں نے ہمارے نبی کو دھوکہ دیا اور جب تک ہمارے نبی دنیا میں زندہ تھے مسلمان تھے باقی اسلام چھوڑ دیا یا اسلام لائے ہی نہیں ان کے دلوں میں نفاق چھپا ہوا تھا کفر تھا اس لیے صحابے پر اعتراض کرنا یہ پورے دین کو منہدب کرنا ہے اللہ پر اعتراض کرنا نبی پر اعتراض کرنا نبی نے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی ہمارے نبی نے صاحب کرام کی تربیت کی لہذا ہمارے نبی کی تربیت پر اعتراض ہوتا ہے اور اس طریقے سے یہ بہت بڑی کفر کی بات ہو جاتی ہے لہذا صاحب کرام کو گالیاں دینا انہیں ملعون قرار دینا لان ٹان کرنا انہیں جہنمی قرار دینا یہ سب کا کیا ہے یہ کفر ہے اور اس کے کفر ہونے پر تمام مسلمانوں کا عزم واقع ہے ہفتے شیخ الصاحب تیمیہ رحمت اللہ علیہ سوال کیا گیا پوچھا گیا کہ اگر کوئی صحابہ کرام کو گالی دے اور ان کو برا بھلا کہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے تو شیخ الصاحب تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ان کو برا کہنے کو جائے سمجھتا ہے تو وہ کافر ہے اس طریقے سے امام احمد رحمت اللہ علیہ سے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو ابو بکر و امر اور عائشہ کو گالی دیتا ہو تو آپ نے فرمایا کہ میں اسے اسلام پر نہیں پاتا امام مائی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا یا انہوں نے فرمایا جس نے صحابہ کرام میں سے ابو بکرو امر عثمان معاویہ یا امر بناس کو یہ کہا کہ وہ کفر و دلالت پر تھے تو وہ حلال الدم ہو جاتا ہے یعنی اسے قدر کر دینا چاہیے جو اس طرح کا عقیدہ رکھے صحاب کرام کے بارے میں امام محمد عبدالحاب رحمۃ اللہ نے فرمایا جس نے صحاب کرام کو گالی دی تو اللہ تعالیٰ ان کے متعلق جس تعظیم و توقیر کا حکم دیا اس کی مخالفت کی اور جس نے تمام صاحب کرام یا ان کی اکثریت کے بارے میں برا عقیدہ رکھا تو اس نے اللہ کی تقزیب کی کیونکہ اللہ نے ان کے فضل و کمال کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا ہے اور جو اللہ اور جو اللہ کے جھلانے والا ہے وہ کافر ہے اور جس نے مول مومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی اس نے قرآن کی تقزیب کی کیونکہ کی قرآن اس کی برات پر شاہد ہے اور قرآن کا جلانا کفر ہے اور پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زودے متحرہ ہیں ان پر الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید ہے اس لیے مالی نے فرمایا ہے کہ اس بات پر اجما ہے کہ اگر آج کوئی ہفتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتا ہے زنا کا تو وہ کافر ہے کیونکہ وہ اللہ کو جھڑانے والا قرآن کا جھڑانے والا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن قریب میں ان کی برات ناظر فرمائی ہے ان کی پاک دامنی کو ذکر کیا ہے لہذا کر کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر آج بھی الزام لگاتا ہے تو وہ مسلمان باقی نہیں رہ جاتا وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے اور آج روافظ کا باقاعدہ عقیدہ ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو آج تک زانیہ کہتے ہیں عزب اللہ بن ذالب یہ معاملہ لکائی نے اپنی صنعت سے بیان کیا کہ حسن بن زید کے پاس ایک شخص نے عائشہ الزام لگایا تو انہوں نے اس کی گردن زدنی کا حکم دیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہماری جماعت کا ہے تو حضرت حسن بن زید نے کہا اللہ کی پناہ یہ ایسا شخص ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب لگایا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد ہے الخبیص الخبیثین و للخبیثات الخبیث و طیبات الطیبین و طیب الطیبات اولاک مبر لحم مغفرت مرزقن کریم خبیص عورتیں خبیث مردوں کے اور خبیس مرد خبیص عورتوں کے لائق ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں ایسے پاک بعضوں کے متعلق جو بہتان بازی کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں ان کے لیے بخش اور ضد والی روزی ہے آپ یہاں دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بی تھیں اور اللہ فرماتا ہے کہ جو خبیص عورتیں خبیص مردوں کے لیے اگر نوز باللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خبیصہ تھیں تو نوز باللہ خاکم بیدہن نقلے نقلِ کفر قفر نباشد کی اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوز باللہ گویا کی خبیص تھے کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا الزام لگایا جا رہا ہے اس لیے معمولی بات نہیں ہے آج ہم یہ نہیں چاہتے اگر کوئی ہماری بیوی پر الزام لگا دے تو ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے لیکن ہست عائشہ رضی اللہ عطالہ جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی ماں ہیں ان پر الزام تراشی کی جاتی ہے انہیں ذانیہ اور خبیصہ کہا جاتا ہے یہ ہست عائشہ پر نہیں ہمارے نبی پر الزام ہے نوعزب اللہ کیونکہ اللہ رب نے فرمایا خبیص عورتیں خبیص مردوں کے لیے تو انہوں نے کہا کہ اگر عائشہ رضی اللہ عنہ خبیز تھیں تو نوعزب باللہ نبی کریم بھی خبیز تھے یہ کافر اس کی گردن مار دو پھر لوگوں نے اس آدمی کی گردن مار دی لہذا یہ بہت خطرناک جرم ہے یہ کفریہ بدات ہے یہ اگر کوئی حسط عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر اس طرح کے الزام تراشی کرتا ہے یہ ابو بکر صدیقی قضی اللہ انہوں کی صحبت کا انکار کرتا ہے یہ تمام سابق رام کی صحبتوں کا انکار کر دیتا ہے جن کی صحبت باقاعدہ طوطر کے ساتھ ثابت ہے ہمارے نبی نے حدیثوں کے اندر بیان کیا تو ایسا کرنا بھی کفر ہے امام مالک نے فرمایا ہے کہ ہست ابو بکر صدیقی قضی اللہ عنہ کی صحبت کا ذکر اللہ ابرامن قرآن مقدس کے اندر کیا ہے لہٰذا ان کا انکار کرنا ان کی صحبت کا یہ کف رہے کیونکہ کی قرآن کا انکار ہے اللہ ابرامین کو جھرلانا ہے اور صحاب کے کو گالی دینے کا سا مطلب ہے امت محمدیہ کو گمراہ قرار دینا اور امت محمدیہ کی گمراہی کا سا مطلب ہے کہ امت سب سے بری, بری امت ہے اور اس امت کے جو سابقین تھے اور پیشرو لوگ تھے وہ سب کے سب برے اور برے برے لوگ تھے یہ وہ کفر ہے میرے بھائیوں جو ایک دم واضح ہے میں نے بتایا کہ اللہ رب الامین کے انتخاب پر اعتراض کہ اللہ ارب الامن نے ایسے لوگوں کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا جو ایمان ہی نہیں لائے جو اچھے ہی نہیں تھے ان کی فطرت بری تھی ان کی اور اس طریقے سے وہ دل سے ایمان ہی نہیں لائے اور اللہ حرب نے بھی امانوی کو آگاہ نہیں کیا اور اس طریقے سے وہ سب کے سب کافر ہی تھے مسلمان دل سے نہیں ہوئے تھے میرے بھائی وہ بات کہاں تک پہنچتی بات بہت خطرناک ہے اس لیے صاحب کرام کو گالی دینا اور انہیں برا بھلا کہنا اور اس طریقے سے ان پر لان تان کرنا زبانے تان دراز کرنا یہ سب کفری بھی داتے ہیں اور اس پر تمام علماء کا اور اس طریقے سے مسلمانوں کا باقاعدہ اس پر اجماع واقع ہے ابو دور راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم کسی کو دیکھو کہ کسی بھی صحابی کی تنقید کرتا ہے توہین کرتا ہے تو یہ جان لو کہ وہ زندید ہے بد دین ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس حق ہیں قرآن حق ہے اور جس نے ہم تک کی قرآن اور سنتیں پہنچائی واللہ اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تھے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے گواہوں کو یہ مجروح کر دیں تاکہ کتاب و سنت باطل ہو جائے لہذا ان کی جگہ کرنا زیادہ بہتر ہے یہ سب زنادقہ ہیں اور یہ سب بدین لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو گالیاں دیں اس طریقے سے حیا بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے طلیب بن سلیمان المحاربی القوفی ایک راوی ہے اس کے بارے میں با کہتے ہیں کزاب یہ قزاب انسان ہے کان عثمان یہ عثمان کو گالیاں دیتا تھا وہ شتم عثمان او او طلحہ اواب اللہ, اللہ علیہ وسلم دس لا لائک تب انہوں اور جو بھی عثمان کو گالی دے یا طلحہ کو گالی دے یا صحاب کے میں سے کسی بھی صحابی کو گالی دے وہ دس جال ہے اسے نہیں لکھا جائے گا وہ علیہ النۃ اللہ علم کے تیون سے اور اس پر اللہ کی لانت ہوتی ہے اس پر فرشتوں کی لانت ہو اور تمام لوگوں کی لانت ہو لہذا جو بھی صاحب کرام کے بارے میں تان کرے وہ ملحد ہے اور اس طریقے سے اسلام سے نکلا ہوا آدمی ہے جو صاحب کرام کو گالیاں دے برا اور بھلا کہے تو یہ بہت خطرناک جرم ہے بہت ہی خطرناک جرم ہے. اس لیے اس موضوع کی وضاحت کی ضرورت پڑی کہ صاحب کرام کو گالی دینا انہیں برا بھلا کہنا یہ کفریہ بھی دات ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر ہمیں صاحب کرام۔ کی محبت کرنے کی توفیق دے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ فین عام نبسما امن تم بھی فقدی تک کہ لوگوں اگر تم صاحب کرام جیسے ایمان لے کر کے گے تب تمہیں ہدایت ملے گی اور اس سے ان کے راستے کو چھوڑ دینا یہ گمراہی قرار دیا گیا قرآن مجید کے اندر اور اس طریقے سے مانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تعریف بیان کی ہے اور اس طریقے سے تاریخ پوری موجود ہے کہ کس طریقے صحابہ کرام نے اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور اسلام کی بقا کے لیے اسلام کی سرمندی کے لیے کس طریقے سے اپنی تمام چیزوں کو اللہ حلامن کی راہ میں قربان کر دیا لہذا ان سے محبت کرنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے ان سے بغض رکھنا کفر ہے نفاق ہے عداوت ہے اور اور یہ جیسا کہ صحاب علماء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہمارے دلوں کے اندر صحاب رام کی محبت اور جاگوزی ہو اللہ رب الامین ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اللہ ابلامین ہمارے ایمان کو ان کے جیسے بنائے اور اللہ حرب الامین ہمیں قیامت کے دن صاحب کرام کی رفاقت نصیب فرمائے بڑے اچھے لوگ تھے نیک لوگ تھے ان کے دل سب زیادہ پاکیزہ تھے امبیا کے بعد سب سے زیادہ ان انہی کے دل پاکیزہ تھے جیسا کہ عبداللہ بن مسود رضی اللہ انہوں نے اور دیگر صحاب کرام نے صحاب کرام کی تعریف بیان کی اگر ہم پوری زندگی اللہ کی عبادت کریں تو صاحب کرام م م م جن, جن کو اللہ غلام رب نبی کی رفاقت کے لیے منتخب کیا ان کے ایک لمحے کے لیے بھی ہماری پوری زندگی اور پوری عبادت نہیں ہو سکتی ہے باقاعدہ امام محنیفر احمد اللہ نے فرمایا کہ ان کا لا کے کے ساتھ ایک گھنٹے رہنا یا چند لمحے رہنا ہماری پوری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے اگرچہ ہماری زندگی کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو اس طریقے سے امام ابن حضم فرماتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی آدمی پوری زندگی برابر اللہ تعالی کے بات میں لگا رہے تو بھی صحاب کرام یا کسی صحابی کے ایک لمحے کے لیے جو انہوں نے ہمارے نبی کے ساتھ گزارا ان کے برابر ہماری پوری زندگی کے بعد نہیں ہو سکتی ہے فرمایا اس طریقے سے بہت سارے بہت سارے اقوال ہیں امام محمد بن عمل فرماتے ہیں اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ صحابہ میں سے کسی پر الزام لگاتا ہے تو خود تم خود اس کے بارے میں کہو کوئی اسلام پر ہے کہ نہیں ہے خود اس کے اسلام کے بارے میں پر تومت لگاؤ تو اس طریقے سے کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ صاحب کرام کے بارے میں برا عقیدہ رکھے یا انہیں برا بھلا کہے انہیں گالیاں دینا عزب ہم اپنے لیے ہمارا اسلام تو کسی گالی دینے کی طالب نہیں دیتا ہے ہمارا اسلام تو جانوروں کو بھی گالی دینے کی طالب نہیں دیتا ہے سب کے ساتھ پیار محبت سے اور ادب احترام کے ساتھ رہنے کی تعلیم دیتا ہے یہ صحابہ کرام ہیں جن کا اتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے اگر ان صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھا جائے اور اس طرح کی باتیں کی جائے تو ایسے انسان کا اسلام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی کفر سے حفوات اور بکواس سے اور اس طریقے سے اس زندقہ سے اللہ ابام ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ ابامین ہم سب کو اپنے دین پر قائم رکھے صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق دے اور زیادہ ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت کو جاگوزی فرمائے امین یا رب العالعالمین و جداک اللہ خیر وصل البینہ محمد والا السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ